مباہلا جی ہاں وہ ہے اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کو حضور تبلیغ کے لیے گئے وہ مانے نہیں جب وہ نہیں مانے اور بدتمیز اتر آئے تو اب میں تم سے مباہلہ کروں گا اب تم کیا کرو تم اپنی عورتوں کو لے آؤ اپنے بچوں کو لے آؤ میں اپنی عورتیں اپنے بچوں کو لے آؤں یہ قرآن مجید فرقان حمید موجود باکمانوں کون سے پارے میں ہے تیسرے پارے میں عل عمران میں تو اب کیا ہوا کہ یہ سب آئے عیسائی اپنے سارے لوگوں کو آئے بڑے بڑے پادریوں کو. ادھر حضور علیہ السلام جب آئے تو حضور علیہ السلام تھے حضرت علی تھے حضرت فاطمہ حسن کریمین یہ جب آئے تو عیسائیوں کے جب بڑے پادری نے ان کو دیکھا اپنے عیسائیوں کو کہا کہ باز آ جاؤ ان کی اطاعت قبول کر لو اور جزیا دو جزیا کہتے ہیں کہ ٹیکس کو کہ ہم نے آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا کہا جزیا دینا قبول کر لو اور ان سے مباہلہ مت کرو قسم خدا کی میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اگر تمہارے خلاف ہاتھ اٹھا دیں تو تم غرق ہو جاؤ اور عیسائیت قیامت تک کے لیے مٹ جائے گی جب ان کے پادری نے یہ کہا تو سب سلنڈر ہو گئے کہا حضور ہم آپ کی اطاعت مانتے ہیں اور اب جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے یہ تو واقعہ ہوا لیکن ہمارے پڑوسی کمت کوئی موقع خالی جانے نہیں دیتے سن لیجیے اس کا اعتراض بھی اب بات نکل گئی کا اچھا یہ بتائیے کس اس موبائل میں حضرت فاطمہ تھیں آپ کہتے ہیں حضور کی چار بیٹیاں تھیں حضرت رقیہ کو لے کر کیوں نہیں آئے حضرت زینب کو لے کر کے کیوں نہیں آئے اور بھی امے کلسوم کو لے کر کے کیوں نہیں آئے اس سے پتا لگا کہ حضور کی ایک بیٹی تھی چار بیٹیاں نہیں تھیں کیونکہ چار بیٹی اگر مانی جائیں تو دو تو حضرت عثمان غنی کے نکام میں ماننی پڑیں جو کمبت حضرت عثمان غنی کو مسلمان نہیں مانتا تو وہ نکاح کیسے مانگے اور ایک بیٹی تھی شیخ موقع شاہ ابدولت محدودی دلوی کی تحقیق یہ مداری جو نبوت میں حضرت زینب یہ حضرت ابوال عباس کے نکاح میں تھی یہ تین سال حضرت زینب سب سے بڑی تھی یہ دونوں ان سے چھوٹی ان میں تفریح صرف اتنی ہے کہ تینوں صاحبزادیاں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوں اور حضرت فاطمہ اعلان نبوت کے بعد میں پیدا ہوئی ایک فضیلت یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوں یہ واقعہ کب کا ہے یہ واقعہ ہے غالباً آٹھ ہجری کا جو نجران کے پادریوں سے مباہلا ہوا اس لیے کہتے ہیں کہ عالم کے نظر تاریخ پر بھی ہونی چاہیے ورنہ مناظرے میں پھنس جاتا عام مولو کا باقی تو بڑی تشویشناک بات تو آدمی تو شکست کھا جا کہ بھائی دوسری صاحب دے ہوں کیوں نہیں لائے پہلے قرآن کی نت سنی آپ کیا ہیں پہلے سنت نذیم یہ قرآن کی آیت کہتے ہیں حضور کی بیٹیاں نہیں ایک بیٹی دی قرآن کے خلاف یا ائوں نبیوں کولی ازواجی کا وہ بناتی کا وہ نسائل مومنی میرے حبیب یہ بات جو تم سے ارشاد فرمائی جا رہی ہے کلّی ازواجی کا اپنی تمام ازواج سے بیان کر دو وہ بناتی کا اپنی تمام بیٹیوں سے کہہ دو وہ نسا المنی اور ساری عورتوں سے مومنین کی جو عورتیں ان سے کہہ دو اب اگر ایک بیٹی ہوتی تو فرمایا جاتا لی ازواج کا وہ بنتے کا اپنی بیٹی سے کہتے جب فرمایا بنا کا تو قرآن کی نص سے ثابت ہوا حضور کی بیٹیاں تھیں بیٹی تو چار بیٹیاں تھیں اب آئیے حضرت رقیہ کا انتقال تو دوسری ہجری میں ہو گیا جنگ بدر کے موقع پر کہ ان کے بعد ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا حضرت زینب کا بھی انتقال ہو گیا یہ آٹھ ہجری سے پہلے حضور کی تینوں صاحبزادیاں وصال فرما گئیں اب حضور انہیں لے کر کیسے جاتے نظران کے پاردیوں سے موبائل میں لہذا یہ صرف اہل سنت کو گمراہ کرنے کی ایک ترکیب ہے جس سے آدمی کو ہوشیار ہونا چاہیے ان تینوں کا وسال ہو گیا حضرت فاطمہ زندہ تھیں اس لیے حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کو لے گئے یہ تھا وہ مباہلا اور اس کے بعد کئی ہوتے رہے مباہلے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کبھی کبھی اس میں بڑا آدمی امتحان میں پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ معاف رکھے یہ ہر آدمی کا کام نہیں پھر اس کی بھی شرائط ہے کہ مباہلا کہاں کیا جائے کیسے کیا جائے مثال کے طور پر مباحلہ ہے کیا جب آدمی دلائل سے آجیز آ جائے سامنے والا نہیں مانے اور یہ دلائل اس کے معقول نہیں مانے اب یہ دونوں کہتے ہیں چلو ہم دونوں دعا کریں اللہ کے دربار اللہ تعالیٰ اگر ہم حق پر ہیں اور یہ ناحک ہے تو پندرہ دن تو اسے موت دے دے اور میں اگر حق پہ نہیں تو مجھے موت دے دیں اس طرح یا کچھ اور ہم دونوں جو ہیں وہ کود جاتے ہیں آگ میں یا سمندر میں کود جائیں جو حق پہ ہوگا اسے اللہ تعالی بچا لے گا جو ناحق ہوگا وہ غرق ہو جائے یہ کافی قسم کے مباہلے ہیں اس میں جیسے عبداللہ ابن مبارک کا مباہلہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا کم آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اب دیکھیے اس میں کتنی نزاکت عبداللہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے غالباً یہودی تھا وہ اس کا ہاتھ پکڑا اور آگ میں ڈالا خدا کرنا دی کے دونوں ہاتھ سلامت اب کتنی پریشانی کی بات عبد اللہ ابن مبارک یہ امام بخاری کے والد کے استاد امام آزم ابو حنیفہ کے شاگرد داتا گنبش علی حجویری نے کشول ماجو میں پورا باب لکھا حضرت عبداللہ اللہ ابن مبارک کے بارے میں کہ وہ کیسے اللہ نے انہیں توبہ نصیب کی وغیرہ وغیرہ یہ وہاں پڑھا جا سکتا تو دونوں کا ہاتھ بچ گیا اب تو عبداللہ اللہ ابن مبارک بہت پریشان مراقبہ کیا تو مراقبے میں جواب یہ آیا کہ جس کا ہاتھ عبداللہ اللہ ابن مبارک کے ہاتھ میں ہو اسے آگ کیسے جلائیں مگر یہاں دیکھنے والوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے آئیے ایک قسم کا مبائلہ علامہ کاظمی صاحب رحمت العلیہ سوائے ایک مفتی تھا پنجاب کا جس کا نام تھا عبد مناظرہ ہوا مناظر میں شکست کے باوجود شکست نہیں مان رہا تھا تو علامہ کاظمی صاحب نے اس سے مباہلا کیا اور فرمایا چل ہاتھ اٹھا اللہ کے دربار اور ہاتھ ہو کا اللہ تعالیٰ اگر میں نہ حق پر ہوں تو میری موت آ جائے دن میں اگر یہ حق پر نہیں تو اس کی موت جائے الحمدللہ ہوا یہ کہ پندرہ دن کے اندر وہ مر گیا کازمی صاحب اس کے بعد بھی عزیز آنے میں زندہ رہے اسی طرح ایک موبائل مرزا غلام احمد قادیانی کا پیر گولڈہ شریف صاحب اور امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب سے ہوا اس موبائل میں یہ ہوا کہ جو وقت مقرر تھا مرزا غلام احمد لاہور میں مر گیا کچرے کی گاڑی میں چھپا کر اس کو قادیان لے جایا گیا اور امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر صاحب گولڈہ شریف جو ہیں وہ عرصے تک زندہ رہے اب آئیے اب سے چند سال پرانی بات وہ آدمی ابھی تک زندہ ہے اس آدمی کو بھی میں جانتا ہوں اس کے پیر کو بھی میں جانتا ہوں وہابی سے ٹکر ہو گئی کہا یا رسول اللہ کہنا شرک اس نے کہا نہیں بالکل جائ کہا اچھا پھر ایسا کرو ہم دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے یہ اب کی بات ہے چند سال پہلے اس کا نام تھا محمد پناہ محمد پناہ نام تھا اس کا سندھی تھا وہ لاڑتانہ کا رہنے والا تو دونوں نے کیا کیا کہ آگ میں چھلانگ لگا دی وہ آگ میں کودا اور محمد پناہ یا رسول کہ کر آگ میں کودا آگ نے اسے جلا دیا اور محمد پناہ آرام سے نکل کر کے آگ سے باہر آ گیا اور آج سے کوئی پندرہ سال ہو رہے ہوں گے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے پنڈی میں جب اس کا اجتماع ہوا لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے وہ کون آدمی یا رسول اللہ کہہ کر آگ میں کودا اور جل گیا تو اس کو دیکھنے کے لیے پانچ لاکھ آدمی کا اجتماع تھا پانچ لاکھ آدمی اور آج تک زندہ ہے اور اس میں ایسی برکت ہے اللہ کی طرف سے کہ میں سوئی کبھی کبھی جاتا تھا واس کرنے اور اندر بلوچستان تو نہیں جا سکتا وہاں لوگ بتاتے تھے کہ ہماری یہاں یہ ہوتا کہ ہمارے سردار جو ہے آپ نے تو سنا ہوگا کہ آگ پہ چلاتے ہیں کہاں ہم میں جب جھگڑا ہو جائے کہ کون حق پر ہے تو آگ پہ چلاتے ہیں. تو جو آدمی حق پر وہ بچ جاتا ہے جو نہ حق ہے وہ جل جاتا اب اس کی شریک کیفیت کیا ہم اس کی طرف نہیں جاتے ایک صاحب مجھے ملے کہنے مجھ پہ کوئی الزام لگا ہمارے ہوا کہ ہم تم کو پانی میں چھوڑیں گے اس نے قسم کھا کر مجھے بیان کیا کہ میرے مد مقابل کو مجھے دونوں کو پانی میں ڈالا اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس تالاب کے قریب قرآن مجید کو گھمایا جاتا ہے سات مرتبے اور یہ اللہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو حق پر ہو اسے اللہ تبارک و تعالی بچا لے لے کہ قسم کھا کر میں کہتا ہوں جب مجھے پانی میں ڈالا اور میں حق پر تھا تو میں نے دیکھا کہ پانی مجھ سے دو فٹ فاصلے پر تھا میں آرام سے بالکل بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بعد میں نکلا تو میری نیک نامی مشہور ہو گئی تو موبائل ہر آدمی نہیں کرے ایرا غیرہ اس میں کبھی کبھی کوئی نقصان ہو جائے کچھ ہو جائے تو اس میں دین کی بدنامی بھی ہوتی ہے مسلح کی بھی بدنامی بھی ہوتی ہے ہر آدمی کا کام نہیں ہے وما اللہ البلا